الحمد لله الحمد لله الواحد القهار اللهم على النبي المصطفى المختار سبحان الله والله على ال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 الله ليذهب علكم الرجس أهل البيت سبحان الله. إنما يريد الله ليذهب علكم الرجس أهل البيت ويطهركم وَجِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ في اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَقَامًا آخَرَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ <تصفيق> ربهم يرزقون سبحان الله أعملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ویوہل امنوسلو سلوت شوق شوق نال محبت نال اچھی آواز نال مل کے پڑھو سلا یا سیدی یا رسول اللہ يا سیدی یا حبیب اللہ دو والسلام عالی یا سیدی یا رسول اللہ ہاردیاحت اللہ شکی اللہ مقرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شانہ بارگاہ دے خاتم اندر آج زانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نا چیز حقیر نحباب سمیت ہر شرف اتنے تم اپنی رحمت دی دائمی پرہ نجاتا آمین, آمین, آمین زندگی اسلام والی موت شہادت ایمان والی نشیر فرمان دوستوں اجدائے دے سڈا عظیم شان روحانی جلسہ جو کہ محترم آری عبدال رشید صاحب اور حافظ غلام شبیر صاحب برادر محمد اعجاز صاحب دیگر اہلیہ علاقہ انہوں نے مل جل کے واردی طرح اس عظیم روحانی اجتماع اند کی محرم الحرام شریف کی نسبت نال صحابہ بی رضوان اللہ اجمائین ذکر شریف اللہ, جل شانہ بیت اتحار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجمائین صدقات اس محفل شریف نو اپنی بارداشت قبول فرما کے بانیان محفل اور شرکاء محفل فرما فرماو اللہ تبارہ و تعالی جلشان ہو اس محفل پاک نو بانیان و وشورکائے محفل واسطے آفیے تو راہتے دارہ دا سامان دا دوستان گرامی بہت دیبانہ گزارش آئے کہ جن دوستان کو کپڑے آئیں اپنے اپنے سر قدم ہر محفل اور ہر بارگاہ دے آداب آ افسوس سد افسوس کے سام دی بارگاہ چہن دے بھی آداب آدھے ن سیاسی کو شراباں کباب دیا محفل بھی آداب ہوندے نے ایک نہیں آن مستفا دی محفل دے آداب نہیں ہوندے گویا کے جڑا سچا سنی ہنفی بریلوی آہل بی دے دکر واسطے دے فضائل واسطے اور انہوں نے بارگاہ عقیدت دا اور محبت دا نظرانہ پیش کرنے واسطے آیا گویا کہ کے واللے بیتے اتہار دیوار گاچ آئے تو یہ وہ گھرانہ ہے آہل بیتے اتہار کا وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا سانی گھرانہ بنانے والے نے بنایا ہی نہیں بڑی بڑی دنیا آئی بڑے بڑے لوگ آئے سب چلے گئے صفائی ہستی سے ان کا ذکر مٹا دیا گیا مگر اہل بیت کے گھرانے کا شمار ان گھرانوں میں اور ان انسانوں میں ہے کہ جن کا ذکر اللہ و تبارک کا و تا قیامت زندہ اور شاد وباد رکھے گا تو دنیا دیا دیگر محافل دے اندر سانو بہن کے بڑے نے آداب اگر بادشاہ کی محفل کے اپنے آداب ہیں وزیر کی محفل کے اپنے آداب ہیں سیاستدانوں کی محافلوں کے اپنے انداز ہیں دیگر محافلوں کے اپنے اپنے انداز ہیں تو اس محفل کے بھی اپنے آداب ہے جس محفل میں اللہ کا قرآن اور محبوب رحمان کی زبان کا ذکر سنایا جائے, <سلام> جائے <سلام> لوگ حیران ہوں بھائی یار مولوی پتہ نہیں شیر کجانا تھا کیوں آندے اتنا تو سیر کجیے ہی کدی نہیں دے آزاد رح دیا اس واسطے کجا تا کہ تھان یہ نہ محفل چہن کا بال آ جائے یہ محفل چ جس ویل ہے نا تو مسلمان بن کے بہنا آج ہماری حالت کیا ہے حالت کیا ہے تھلے پینٹ ات شرٹ ٹوپی نہ دہڑی نہ مچھ بزرگ فرما نے اچھے دیسی کتی دلائتی چیقا سڈا یہ حال بن گیا ہاں نہ وسالے سنم ہوا نہ دیدارے خدا ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ دنیا کے رہے اور نہ دل کے رہے دعا تو مسلمان گا دعو اے بندے کدی نہیں ویکے آدھے جا میرے رہے پاس رکھو ماں رسمی تقریر کرنے والا مولوی نہیں ہاں میں تھوڑی مرضی دے مطابق بولن والا مولوی نہیں آ رسم و رواج تھوڈے سامنے بیان کرن نہیں آیا الحمد للہ سما الحمد اپنے آپ نو بریل بھی خوا تاجدار بریلی فکر بیان کر کے جانا کوئی سڑے باون کٹر مانو ایڈ کوئی سروکار سمجھ آئیے یہ ادھر ادھر چھڑ چڈ دو سڈی قوم دا ایتو تے بیڑا ڈبیا بھائی تر گھنٹے کی جی فلم لگی پی ہے مجال لے اکھ فلک جاوے کیوں اکھے کو پاٹ مت ٹپ جاوے مت کو سی لگ جائے کتنے ویکاں گے پر دین رسول اللہ کی گل ہو اپنا آپ نہیں منا میں تھوانو اپنا اپنی نہیں وا تھو رب رسول والے پاسے متوجے کرنا اللہ بے قوم دی فکر بن چکی ہے کہ ساری قوم نزدیک کوئی مقام ہی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیا گے قوم کی آدمی وہ یار مولوی بولتے ہی رہتے دے ہی رہتے ہی رہنے <selves> <صحخر> اور میں آخ مولوی آخری جناب آخر ہی رنگ کنجر نہیں آخری روی آئی ہی آہ, آہ, آہ, آہ, آہ, آہ. کردے نے پر اے تو بڑا ہوئے ہیں. اتھے دین آل دین آل تیری ہواسا بھی محبت ہاں یہ گل سڈی دین نفرت دے دلالت کر دینے والے پاس رجوگ نہ حدیث والے پاس رجوگ ہی کوئی نہیں سماج جنہیں سننا نہیں اس نے عمل نہیں کرنا جس کو عمل کی ضرورت ہو جس کو عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ غور سے سن سکتے یار مت کوئی گل ایسا ایسی لینگ جاوے جی دے عمل کر مرکز او دنیا بن چکی سڈا دین ایمان ہر شہ پیسے ہی ہے دنیا ہی ہے اس تو علاوہ مسلمانی دی. مسلمان دی حقیقت کوئی نہیں رہ نالا سبحان, اللہ سبحان اللہ اے میرے نال نہ کرو سبحان اللہ اے اے علی چنگی نہیں چن جے کوئی کسم کھایا تو اس تو بھی علاوہ جے کوئی چوپ دکھی ہے تو اس تو بھی علاوہ باقی سارے ہولی ہولی آخو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ, اللہ اس واسطے مت تصے سمجھا جی مولوی داد دا بخا ہے منو داد دی لوڑ نہیں ہے نہیں نہیں صرف اس واسطے کہ یار اہل بیت اور صاحب ذکر و شان محفل اندر بیٹھے ہو جن دیر بیٹھے ہو اینی دیر چلو تھوڑی زبان رب دا ذکر چل رہا سبحان ہے اور میں تھو نہیں ایک سبح دفاع آخصو جنت بوٹا میں لے کے دیا نہ میں یہ کم نہیں کری پتا ایو بوٹے ٹھیکار میں بنایا پھر ہوں جنت ایک کام کوئی نہیں سارے الحمد ہاں ذکر ذکر اللہ یہ ضرور ہے اللہ کا ذکر ہے وہ قبول فرمائے تب بھی بے نیاز ہے وہ نہ فرمائے تب بھی بے نیاز ہے اس کی بارگاہ میں تب کسی کو تم مارنے کی طاقت اور مجال جو نہیں ہے اللہ اللہ نر تقوی نر رسال نر خلافت نر حیدری علماء سنت فکرے علام محبت روک نہ آخو سبھا لگ رسم و رواج کے خلاف بالکل جناب کے سامنے جس موضوع سے کلام کروں اس کا ہے رسواں محرم آلہ آدرت کی نظر میں صاحب آل ویڈیو نہیں بنا میں تہن اگے ایک دفعہ بنا منع ہے کوئی بندہ ویڈیو نہ بنا بھی. نہ فوٹو بناو نہ, بنا نہ ویڈیو بنا جی تساں اپنے لئے ویڈیو بنانی بنا ہے تو میں میں تھوڈے سامنے جیدہ جاگنا بیٹھا جی اپنے بنا دیکھ لو بالکل جی تر بنا ضرورت کوئی نہیں موجود ہی سمجھ آ گئی رسومات محرم آلہ حضرت کی نظر میں اور شانِ صحابہ سبحان اللہ یہ موضوع نہ ہی دستا ہے کہ الحمدللہ الحمد للہ تھرڈا کی سچا یہ نام بتاتا ہے کہ حق حال سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی لوگ کہتے ہیں بریلوی کو مسلک نہیں ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مسلک نہیں ہے یہ مسلک ہے لیکن سچے سنیا نو وکھرا کرنے ایک نسبت ہے نسبت <lyrics> جدو یہ نسبت لگ رہی ہے نا تو ونڈ ہو پتہ لگ جائی بندہ ہے جا مسلک امام محمد رضا خان والا ہاں ہم بھی مانتے ہیں یہ مسلک نہیں ہے یہ نسبت ہے نسبت ہے آلہد اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے جنہوں نے دین مصطفی کے لیے کام کیا اپنی جان وقف کی اپنا مال دیا وطن چھوڑا اولاد دی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے نسبت جوڑنا یہ بھی صحابہ سے سابت ہے کیا بات؟ یہی نسبت ہے توجہ رہی ہے تو آج دیکھ جو امام حسین کے پیچھے چلے گا اسے حسین ہی کہیں گے یہ حسین کیا ہے یہ امام حسین کی نسبت ہے کہ یہ حسین کے پیچھے چلنے والا ہے جو یزید کے پیچھے چلے گا اسے یزید کہیں گے یزیدی کہیں گے کیوں اس لیے یہ کام اس کے کر رہا ہے اس کو اس سے نسبت جو گئی ہے حسینی کو حسین سے نسبت جو گئی ہے اور جس کو عقیدہ میں اہل اعلی حضرت اعلی حضرت سے اعلی حضرت سے نسبت جڑ جائے وہ بریلوی کہنا تو جو ہے یہ تقریر نہیں یہ جی سبکے جی سبق, جی سبق اپنے عقیدہ کا سبق جے جی تو یاد کرے میں پہلے آخا میں تھوڑی رسم نہیں پوری کرنی میں تقریر کرنی ہے تاکہ کا کوڈا بھی فائدہ ہو جائے گا تو میرا بھی فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے آلہ حضرت یہ کون ہے پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں تو جو ہے رسومات محرم اعلی حضرت کی نظر میں توڈے ذہن سوال پیدا ہو گا ہویا ہو بویا گا کہ یار آل آدت کون ہے رسومات تے تسی جانتے ہو کہ رسم کی بنیا کھڑیاں نے رسم رسم کی آخر پہلے یہ سمجھو رسم کنو آخری رسم اس چیز نو آخری نے کہ جیندہ کا نہ قرآن چ ہو بے. نہ ہدیش ٹھیک <پاتنی> ہے اور نہ اسلاف کے اتوار جو رسم پھر رسم دیاں دو قسم نے ایک بری اور ایک اچھی اچھی رسم اور بری رسم اچھی رسم وہ کہ جس کا اگر چھ قرآن حدیث میں ثبوت تو نہیں ہوتا مگر قرآن حدیث کے مطابق موافقت رکھتی ہے کم از کم یعنی قرآن حدیث ہوں نے تو منع بھی نہیں فرما وہ ہو گئی اچھی رسم ٹھیک ہے اور جہی بری ہے جن میں تو قرآن منع فرما ہے حدیث منع فرما ہے یا پھر اقابرین اسلاف دے اتوار اس کام دے خلاف ہے وہ بری رسم رسم رسم نہیں سمجھ آ گئی محرم شریف دیا جہیا رسم نے جہاں منایا جاندہ ہے جو کچھ بھی کیتا جاندہ ہے اے جا یہ جناب دے سامنے بیان کر اعلی حضرت سرکار کی نظر میں یہ اعلی حضرت کون ہے یہ اعلی حضرت وہ ہے جن کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے سبحان اللہ مسجد کا امام بننا آسان ہے امام اہل سنت بننا بہت مشکل ہے اللہ امام اہل سنت یہ کون ہے یہ وہ مرد کلندر ہے وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے رسالت رسالت دے یعنی دین مستفا انج پہرا دتا ہے کہ اگر کسی پاسوں بھی کسی رسالت رسول اللہ کریم نے نا، سرکار نے اپنے قلم کے پیچھے آنکھ کٹ کے رکھ دی رسال نعرہ حیدری نر جمانے فکرے رضا لوک سبحان اللہ <تصفح> ہاں لوگ کہتے ہیں یار یہ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرتے میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھوں کہ جیڑا بندہ اس کے مستعفی سڑے آشک رسول سڑے آؤ اور جس نے ساری زندگی دین مستفی اتنے وقف کر دی اور آلہ ادرک دین بھی جتھے بھی ماسا کسی خلاف ورزی کی ڈنڈی ماری عقائد و نظریات کے اندر, اندر آداب کے اندر عبادات کے اندر معاملات کے اندر عقوبات کے اندر حدودات کے اندر اعلیٰ ادرت سرکار نے ان معافی برطانیہ کا دور تھا برطانیہ نے آج سی آلہ آدرج سرکار نے فتوا جاری کیا پورے ہندوستان کے خلاف پورے ہندوستان یار آپ نہیں سی کرنا چاہی دا رکھ دے معاشرے دا خیال رکھتے لوگ نے جرابیا لی فتوی شکایت جا کے حکومت اگے کی جناب بھائی تسا جا یہ روک تھام کرو برطانیہ کی حکومت جڑی اسلام دشمن سی ویسے ہی وہ بہانا لوڑے سن بھائی اس بندے نو فری جان دے سن کہ دیکھنے میں دیکھنے میں تو ایک انسان ہے دیکھنے میں تو ایک عام سا انسان ہے لیکن جس کی پشت پناہی کرنے والا خود رحمان ہے وہ کیا ہے؟ اونا، اونا آلہ حضرت دعوت تیر کر کے آخری بھی اس بندے قید کیتا جائے لہذا حضرت حدرت امام سنت سرکار وا سر بھیجیا بھی ان بلا لیا جلا حدرت خبر ہوئی نا تو میں مینو برطانیہ دی حکومت بلا آ رہی ہے اور میری شکایت ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ہو جا کے حکومت والے سے کہ لے. یہ نبی کی کچہری میں رہنے والا کبھی کافر کی کچہری میں نہیں آئے گا بات کرنا آسان ہے کوئی کر کے دکھائے تب پتا چل آج کوئی ایسے الفاظ کہہ کے دکھائے بے تو وہ جو نہیں جو فرمائی فرمایا اگر فیصلہ کرنا ہے اعلیٰ حضرت کا تو نبی کی کچہری میں کرو نبی کے دین کے مطابق کرو اور ہمیشہ امت مسلمانوں کو کفر دشمنی اعلیٰ حضرت نے سکھائی دین دی دوستی بھی اعلیٰ حضرت نے سکھائی بد ملبا بد ملبا تو اس امت محمدیوں آلہ حضرت نے بچایا پھر کئی دشمن بھی ہوئی دوست بھی ہوں توجہ لیں جو اور اتنا اتنا زہد اور تقوی اتنا زہد اور تقوی کہ آلہ حدرت سرکار حیات اعلی حضرت میں بھی یہ واقعہ مل جاتا ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ مل جاتا ہے کہ ایک بارہ آپ سرکار صبح بیدار ہوئے غسل فرمانا جی اگر نماز دا وقت تھوڑا سی فجر دی نماز دا وقت تھوڑا سی آپ نے ذہن چیال فرمایا کہ یار اگر غسل کرنا دا وقت چلا جائے گا پھر فرمایا کہ یار نماز پڑھ لے غسل کر کے آپ سرکار غسل خانے چلے گئے غسل فرمایا انتہائی آرام نال سکون نال غسل فرما کے جس ویل واپس آئے تو جی کھڑی کے وقت میں میری رسول دشالا رب چھٹک گیا رات سونے نے بند کر کے رکھا اور باوجود ساری رات عبادت ہے سارا دن کتابت اللہ بھائی ٹین اپنے آپ فرما نے اے احمد تو تارا دن کھیڈ ساری رات تو کم کی میرے جہ مولوی ایک تقریر کر کے بار لگ جا با میں بڑا کام کرایا جن ساری زندگی دین مستفا دے نوکری دیتی ہے بھئی اعلیٰ حضرت دی تحقیق کی ہے تو جو جرمائی جڑا اپنے آپ نو بار گاہی اور بار ہے رسالت رسالت پیش ہے سبحان اللہ سام حضرت فرماتے فرمایا شب خا مونا لہ میں کھولا تجھے سب خا مے جی ہوگ سبحان اللہ قربان جان آلہ حضرت سرکار کو غلام ہاضر ہوئے ٹکر خور بولنگ کی تینو گل سنا رہا نا جہے آلہ حدرت نو ڈوکتے نے اور میں آخیا انہوں کا کم ہی نہیں اعلی حضرت سرکار نو پہچان اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق ان کی پتہ کنا سوخت عشق رسول سیمان سے کہہ دینا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے مگر سبکے عمل کر کے واڑا آپ کھول بندے آئے آخ لگے ایج پار ریاست کے نان پارا کا وزیرا بڑے بڑے سوارا نے تعریف کی جی تعریف انچی لگتی ہے انہوں بڑا وام بڑا دینا ہے شاعر ہو تسا بھی بڑے وے شاعر ہو تو, بڑے بڑے ہو، تو کوئی مدح کرو تاریف کرو ہو سکتا ہے خط جناب نواز دے آدرت نے ایپ اکھا چاہ کیونکہ خیرت مند نبی خیر پیکاری نہیں سی سورب دے, دا دے دا دا کا تباف کر تواف کرا نہیں اپنے کریم آکا ترتے تھے ترتے تھے بھلن والا سی گل آلہ حضرکار نے قلم اٹھایا فرما لگے ہو میں دنیا دار تعریف کرا گا آپ نے قلم اٹھائی فرمایا دنیا دار دی تعریف کی کرنی ہے اص اپنے یار کی تعریف کرنی آپ سرکار نے ناد شریف اس موقع پہ لکھی یہ ناد شریف اس موقع پہ لکھی پوری ناد شریف لکھ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے گمانے لک جہاں نہیں آپ سرکار نے نعاد لکھی ایک نات کے اندر آپ نے اپنے بےلیاں دی گزارش جواب دیا سنا آپ نے جواب درما لے کروں گی رض مت ہے آ رضا پر اسی پلا میں میری پلا کرو مت ہے آہارے بنا میں گدا ہوں اپنے کری مکھا یار رسالہ حضرت ہوں اپنے کری مکھا میرا تیل پار نہیں آر ان نے فرمایا ہے میں دنیا دارا تعریف کیوں کریم اڈے کریم کا در بار دا, دا منگتا ہاں ایڈے کریم اکا دربار منگتا ہوں ج در چینی بار گاہ چوں نہیں آواز اج تک سنی نہیں فرمایا کیوں تعریف کرا پر مایا میرا دین کوئی روٹی کا ٹوٹا نہیں تو ٹکر ٹوٹا نہیں میرا دین میرا دین ایک مکمل نظام ہے کی مطلب آپ نے اشارہ فرمایا فرمایا اصو کہ اصا پیسیا وکر والے نہیں اسا روٹیاں دے وکن والے نہیں اصا دانیا وکن والے نہیں اسا جہان دے وکن والے نہیں اصا نظام جن دین سے فرق گئے سالوں ہوئی خرید نہیں سکتا نرائے تکبیر نار رسالہ نرائے خلاف نار حیدری ذرا توجہ سبحان اللہ کاش کے کاش کے آج اپنے آپ کو رہنما کہنے والے رہبر کہنے والے میرا مطلب ایک قوم میں رہبر حاکم تے پیر کے ملک اے اگر بندے نے پتر بان کرے لے حضرت بھی حضرت بھی فکر دے خدا بھی قسم کر کے لے اے امت محمدیہ دباغ اجڑا نظر نہ ہوگا یہ سارا اجاڑ پیدا ہوا تا ذمہ دار ذمہ دار اقبال گلشتوں کی تباہی کے لیے ایک ہی موقع بھی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلشتوں کیا ہوں کہ بندے نے پوچھے بننے اب امت مستفا کبارا نہ خدا دی قسم کر کے آنا جی آلے اعلی سرکار نے چارو فیریا سی اس کیڑا کوئی پتنگا کوئی سنڈی کسے کوئی شہر نظر نہیں سی آئی خدا دی قسم کر کے آنا ان سپرے کی تے نہ امریکن سنڈی رہی ہے برطانیہ نہیں سنی رہی ہے کوئی شہ نہیں رہی خدا کی کسمتا کر کے لبرل لیبرال لبرل دین والے ماڈرن دین والے آلہ حضرت دنا برداشت کیوں نہیں کر سکتے وجہ کی ہے وجہ یہ آلہ حضرت ہوا دے جو تین چوڑا ہوئے تو دے پچرار پورے کرماشا نہ بناؤ تماشا نہ بناؤ جو دینا تو کسی ہوا ہو کس جاؤ دین مستفا نال مذاق نہ بناؤ جو تین چو جو مولا فرمایا یا ائیو حل آ بنو دکھ لو وڑا چتو شائ لو مادی پورے پورے لومڑی تے باندر آلی چال نچو ادھر آنا پورے آؤ جی آنا پھر کوئی ہوا اس تو کو آؤ مرو ادر مرو ادر آؤ لیکن پورے پورے داخل ہو جاؤ نہیں بھائی ادھر حسین لوا گے ادھر یونی رکھا گے دو تبکے برابر رین دو لادی رہی حالت اخبال ہوگی اقبال آند اقبال آندہ مکھت حمد رہی دی, دی, دی قاتل سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر یہ بتا حصر میں کسی عقیدت کا سلا مانگے وہ نہ مرے کل کیا بدل دل کہ مرنا نہیں بندے کا پوسط بانے سبحان سبحان لا کے اعلیٰ حدرت نے حدرت پچڑے خیال حضرت کوئی نبی تھا آلہ میں کیا پر نبی سچا غلام ضرور سی خدا دی قسم کر کے بارہ تکری چوہ تکری رے اٹھارہ تکریر کٹے گئے میرے اعلی حضرت کی جتی کے لوک کے مقابلے چ نہیں آؤ گے اور بونکتے آلہ حضرت کو توجو نہیں ہاں جی جد پوشل چیخ آخر پہ یا رکھو آدرتحقی کو باقی ماں بیٹھے نے باقی علماء بیٹھے نا یا کوئی اہلا بے مقابل مرے جے نہیں مقابلے کا نہیں پائے منش پھر نسلہ سو کرنا بول کیوں کرنا بیٹا نہ مطلب ہے یا پھر آپ نے کوئی مقابلے نہ ہوا حضرت دی گل من سننی دی پہچان بھی ہے سننی واسطے ضروری ہے وغیرہ خدا کی قسم کر کے نہل بھی رکھوا جد دیگ دی آڑ بریل بھی بن جانے یا پھر سلام پڑھن دی واری آئے بڑی سور لا کے پڑھنے پتہ لگے بریلوی او میں مراد سلام دیواری بھی ہے پر جی فتح وائرس ابھی گل آئی وہ تو کیوں نہیں بریلوی بڑا کیوں کیوں اس لیے کہ یہ نفسانی شہوات کا غلام جو ہے جو کافر نہیں کرا آفتوں میں رو نہ بے باد کتاب کتاب کا کچھ لے لیا اور کتاب کا کچھ چھوڑ دیا کیا؟ اس لیے کہ جس کو نفس نے قبول کیا جنہیں نفس آخیا بھائی ٹھیک ہے آمردے ٹھیک ہے یہ کولا کو دین ٹھیک ہے کہ جڑا سی نفس کے خلاف انہیں کہیں یہ ٹھیک نہیں لہذا انہیں تقزیب کر دو توجہ توجو جو فرمائیے یہ تو وہ بھی کر سکتے یہ تو کافر نے کافر نے کیا مولا سونے نے انہوں دی اس پیڑی صفت سفت نرانچ بیان فرمایا کہ انہوں تھوڑا لے لیا تھوڑا چ مطلب جیڑا انہوں دے نفس دے مطابق جہاں خلاف سی چڈ دتا خدا دیا بندیا مومن شان بھاوے نفس دے خلاف ہو بھاوے نفس دے مطابق ہوئے مومن آخلا ہے یار میں نفس نہیں ملا جی گا میں ربر سکول دی ملا گا جی میں ربر سکل گا می تو او میں گا جلا حضرت سرکار دی. افسوس اعلیٰ فکر نہ چھٹ گئی اج ای تک ساری قوم نہ اپنی جی اپ چکی بندہ بدما بونا وے پورے پنڈر مہینے بعد پورا پنڈ پد ملا بڑے سنبھل چوکیدار بوئے روٹی تو بہ خدا کا بندہ سیانے آدھے چوکیدار بوئے چوراں رل جڑ جگا نہیں بچتا دسنا سی جنہ دسنا سی جنہیں اپنی قوم نو امر مستفا نو سنبھالنا سی اسے خود بن گئے نا قدار اسے بڑ گئے نا بے مار اس رل گئے چورا نال کوئی جناب والی یورپ نے کملے کا تباف کرنا کڑی کوئی کڑی نظام کوئی, کوئی, کوئی, کوئی جناب والی بنیا دا ہے فوٹو ہر جتی تھلے آیا پہ الشارتوں بلا وہ بھی نسری ہے لے گے ایک ایسے عالم نے خدا کی قسم کر کے دنیا پیسے تیار پاویں پیسے بھی لالچ بھی آئیے اے نہیں اصے تے اپنے آخوں کی منگتے رہ اقبال امر اقبال ادر تو ادھر ادھر کی نات کر یہ بتا یہ کا پھر کیوں لو ادھری ادھر کی نات کر یہ بتا کیوں لٹا تھی تھری پڑی کی ناچ کر یہ بتا کہ کا کیوں لٹا مجھے رہا لنو سے غرض نہیں تیری لہ بری کا سوال ہے پرچی لکھی گئی شہادت پال میں بڑا سیکھے ہوا تھوڑا موت آج نہیں میں جو بیان کرنا مینو پتا وے میں جو آخنا وے مینو پتا وے میں پیچھو پیچھو سیک میون پتہ میں رمد ناک اگ چل کے تگ چل کے سونا اتنے کو پندرہ منٹ ہے کولی نا تھوک دی دکان دا ہے نہ کرو تاولی گرم تتی شہ نہیں موہ سڑ جا ٹھنڈی کر کے ٹھنڈا کرو اگ چل کے لذت سبحان اللہ قربان جاسا آپ سب کو فکر دیجیے فکر جی پختتا تا امت ایڈی بگاڑی چلا ہونی خدا کی قسم کر کے محرم شریف اللہ میں شروع محرم شریف چڑھ گئی محرم شریف چڑھ گئی تے جناطے والی بت مدما والی رسما بھی سنیا دارجیاں رسما بھی سنیا دخلوتے وچ دیا رسماں سنیا دیں آخر تو یا سن ہو گیا میں تہی بلا خدا در تیار چمچا نہ بن مولا سورے نے تینو بڑا مبارک کی داتا فرمایا جائے یہ سنبھال کے رکھ غیر ملے نہ اگر تابو کر لے تینو ایفی ہو جائے گا خدا کی قسم کیا ایسا <سلم> سچا کی دا ایسا سچا قیما جی جد جس حقیت چل کے مہر علی بنیا ہو بنیاقی چل کے پیر پٹان بنیا ہو جس حقیقت چل کے خواجہ مئی ندی چشتی بنیا ہو جس حقی سے چل کے دتا دنج بخش علی بنیا ہو ہی بنیاقید کی شک ہو سکے یہ پوری قوم ہی جنوں پتا نہیں سڈا عقیدہ کی ہے کرنا کی اچھا جانا کہڑے سرکار آپ افسوس اب ساری قوم دے اندر رسم آ رہی ہے خارجیاں والیا نبی پاک نے سا کسما والی پد مظم والیاں وہ خدا کا بندہ وہ کہتے ہیں کسی کے خلاف میں کسی نج نہیں آخا گا کم از کم میرا فرد بن گیا میں اپنے سنیا نو تو سنبھال سکنا خلافات نا گروج میں کسے نو کچھ نہیں کم از کم اپنے سنبھال سکنا کہ نہیں یہ بھی نہیں le تھی آخلو نہیں تو میں پھر چڑھ دینا تو چو نہیں جی فرمائی آدر رو خراک سبح لو قربان جاوا میں تینو رو کر لگا وقت تھوڑا وقت فرمایا فتح وا فتح وا رجو شریف بلنا کرجود نہ ہو جو چور کی سرا میری سرا تا تو میں آخر اپنی گل کا ذمہ دار ہوا آپ سرکار تو پوچھا گیا پوچھا گیا آ جڑی پرچی شریف آئی پی پہلے یہ روشنی پانا جاؤ آپ کو پوچھا گیا حضور ملاد کے جلسوں کے اندر محرم شریف دیا محفلوں دے اندر یعنی محفل کے ارس دیا محفل نہیں جو بھی جو بھی مجبے نے یا جلسے نے خصوصاً ملاد کے جلسے نے اتنے لب رہا جائے آ پوچھا گیا کہ ملاد کے جلسیا کے اندر محرم شریف نے یا کربلا دے بارے واقعات نقل کرنا قوم نو سنا جنہ قوم دا غم تازہ ہوم نو روا بنا آپ بھی رو بنا قوم ن بھی روا بنا بیان کرنا کرپرا دیا ایسا روایت جڑیا نیلیاں میلیاں کوئی حوالہ نہیں بنا بے سر پا بے سر سرو پا نے تو جھوٹ بڑی ہوئی نے ایسیا روایت بیان کرنا کیسیا نے میرے آواہ سرکار نے جواب دیتا ہے کنیا کھڑکیاں سول کور سناو آپ سرکار نے ایمام دا دکھ نقل فرمایا جی کہا دا دکھ نقل فرمائے قربانیا اور فرمان نے فرمایا قال گلالی وغیرہ یہ رو آل روایت تو مختلف حسن مر حسین میں حکایا تو ہوں امام غلالی ویگر کو کہا نے فرمایا فرمایا ہسن حسین نے اصل حسین شہادت کے اتنا شہادت نہ میں پڑھنا نسر نام پڑنا جنہوں نے گم تازہ ہو قوم نو آ غم دم ہی غم تازہ کرنا تے تسلو بناونا کی مطلب رونا آوے نہیں زور نام رونا. ایک گل یاد رکھے جی ایک ہے حسین امام حسین کی داستان سنتے ہوئے بے ساختہ کسی کے آسو آ جائیں جائے وکری گل وکھری گل امام حسین بھی آپ سرکار کی گل سن رہے ہوئے اسے اکاں آ جائے پرمایے محبت اے وکھری گل ہے بخا احتمام بیان کرنا میرے آلہ دلط نے فرمایا کی مطلب آمد. کہ انج نہیں کرنا چاہیے تو توجہ آئے میں مثال سنا سگیا نو یہ سارے حیران ہوئے بیٹھے رہے مولوی پٹرید لے کے گھر چلے من دس جی سنی سیر بہ ہو سر تے میرا فرق آئے ہاں فکر نہ کر تیرا دل نہ مطمئن نہ ہو مطمئن کر کے جاگا جلدی نہ کر اگے آ کے قرآن سنا لگ جی قرآن تیرا دل نہ مطمئن ہوئے تو مڑ مرضی تری جو کر توجہ ہے قربان سرکار فرما <وزح> جنہ قوم دے, دے اندر, دے دے اندر تزلزل پیدا ہو رویت بیان کرنی حرام دے نا کرن کیوں اس واسطے کہ زیادہ رویت الا ماشاءاللہ جھوٹیاں نے سچیاں کو چاند رویت نے سچیاں ساری جھوٹیاں من کڑتے اکثر چند سچیاں نے کیوں کہ کربلا جا بندہ کربلا امام ساج کل بیان کر درا نال پھر یہ پوری منظر کشی کرتے اچھا من ہوئے کسے نال حادثہ ہوئے جو سانیہ ہو سال نو رنگ چڑھا کے بیان کیا جائے جی حادثہ ہوا وہ خوش ہوا یا ناراض ہوا یار میرے دیکھ بھاری ہوا تر سال کی وجہ فرمائی اور خدا کی کسم کر جی کوئی حقیقت نہیں سڈے والے رین دے ری مقررین مکر دے نے کون سن دی سبحان سبحان اللہ ہاں ہر ویخ ایک ہے محب جہا ہوں نا محب جو جہاں محبت کرد ہے دا دکھ سن کے رونا آ جائے تو وکری گل اس سوگ غم نہیں اے منع نہیں لیکن خود تسنو بڑا وٹ رونا توجہ لے جا فرمائی جڑا مردہ ہو شک توجہ لی جی فرمائی جیندے نو بھی کو بھائی تو بولتے سنا ہوا اللہ ارشاد ربانی فرمایا خطلو فی سب بل اللہ ربهم يرزقون مولا سونا فرماؤں فرمایا جڑے اللہ دیگر دی شہید مردہ گمان بھی نہ رب ہی میورج خون بلکہ مولا فرما ہے بلکہ, مولا بلکہ اپنے رب رزق لے رہے توجو یہ فرمائی اچھا فرما رب سونے مارے گئے مطلب حسین بولو چاہ سڈا حسین نہیں سارے آواز نہیں ہے اچھا یار ہوں جی بندے بندہ پٹی بیٹھا ہوگا کیسے مائے مائے بیل فارد ہوں ہوں. آئے آئے اُن کسی اکل لیا آخر فرد بندہ تھوڑے سامنے بیٹھے تو آئے ہوئے آئے تڑ گیا مرو میں جیدا بیٹھا ماری بیٹھے کمال او نہیں ہوئے مایا نہ مامے حسین بھی فرما ہون گئے جیسا سبق میں پڑھا کے آیا دین تصویر نہیں تو مائیں جہاں جیند بیٹا میں روئی جان بے شک توجہ نہیں جو فرمائی امام حسین زندہ ہے کیا ہے زندہ ہے اور زندہ کو رونے والا عقل مند نہیں توجہ نہیں جو فرمائی اقبال فرما یار ہوں ایڈیاں سادیاں گلا نال کسی نو سمجھ نہ آئے مڑ میاں نہ کہ ڈاکٹر ایسا لبے جہاں دماغ کھوپڑی ٹھیک کر جان د رو جو ملک رہے شہادت حسین رو جو ملک رہے شہادت حسین کے ہم سے دو جاوید کا ماتم نہیں کر سبحان اللہ آلے پید کا ذکر کرنے ساپا دا ذکر کرنے تاکہ آلے پیدا دس کا سڈیا چھوڑیوں چیلر پہ جائے یہ ساڈا کیٹ ہے سی اپنی خیرات بھی خیرے سدکا ہی منگنے سڈا آر فری فرما فرمایا آد لا سری نامتا ریری دام ن چار میں کندانی سیالی تو خیری محمد چاری اور سب کا سبحان اللہ مگر افسوس کے اصل ویخیا نہیں کدی اصا سوچیا نہیں کدی کہ یار حقیقت کی ہے اگر کی فرنے کرنا کی چاہیے خران کا کی حکم ہے حقیذ کا کی حکم ہے حقیقت کی اصا لوگوں لگے کڑے آ میں تینوں دسایا اتوں دسا دس دسیا, تو دسیا, دسیا, دسیا, دسیا, دسیا, دسیا, دسیا بس سوئیں سنایا کے پیچھے ابھی چل رہے ہوں خدا کی قسم کر کے ان نا حقیقت سا کوئی تعلق نہیں رہ گیا سانو نہیں پتا سرکی کرنا وے آلے پی نام کی تسکرا کی تسکرا کھڑا میں سوال کرنا چاک کے بہ جائے قربان جاواز جناب والی آلہ سرکار نے جی گل کی امام غزالی دا فتر نقل فرمایا وے یہ کنیا حکمت نے آ میں تنوع دسا قربان جاواز جناب والی اب ہر پرچی بھی آ گئی سر بھی بنیا پیا ہوں سان شہادت سنائی جائے پرسینیے میں آخیا جا تے جا کوئی ایسی حجیز کھڑے آری چ سینکر حسین تقدیر رسالت نار خلافت نار حیدر تو جو ہے قربان یا نان ہوں ہیا پر خدا کی قسم کر دینا فکیر تین آنگیاں اتنی گلا اج تین بڑیاں دروڑ لگ مگر ان شاء اللہ مدین نے نارائن پاک کا صدقہ تینو قبر ضرور بول گیا اچھا بھیا آدھے بڑا دیا نہیں ویسا بیان بیان کرن والے پاک بیبیاں نال پتیشتیبے والے جی ہو گیا این ہو گیا این ہو گیا ہو گیا رہی بی بی جی رہی کوئی ضمیر والا بیٹھا ہے گل کر رہا بے سمی میرا کوئی کلام نہیں احمد آباد اقبال سچ رو گیا وہ آندہ باقی نہ رہی وہ آئی نہ اج سمیر مر گیا تھا میں <سؤال> سامنے آدر دیا سن گلایا نے كئی فٹ لگنے آگے رے پر چل لگتے رہے پر جی گل غلط ہو گل غلط ہو میرا گلے بہان لے میں اس لیے آخا کیونکہ تین مستفا دن مستفا مسئلہ ہو میر نہ تیرے اے دین کا مسئلہ ہے اج بیان آدھے حسینج ممبر چل اس مولوی نو آخ مولوی کدی اپنی بہن کا خالی نا تو بیان کر دے ممبر میری گل تھوڑی لگے گی پر کیوں چپ کر جا اہل دے محبت والے لوگ بیٹھے آنے نہیں تو سوال دیتی جانا اس مولوی کے سوال رکھا جی جو امام حسین والے انہوں نے ایشا دے کنگی ماں بیان کرو پتا لگے کن بغیر کہ تسا حسینسینا ناف نہیں کیا محبت سچی کی دس ہوئے محبت والا کون ہوں محبت ہے جڑا اپنے محبوب دیا عزت ن ہاں ہاں آلہ حضرت کی بات سنوت کیا کھڑا قربان جام آل حدرت سکار فرما نے فرما نے فرمایا جن کا آچل ندی ہودرت تھے پاک بی پیاں نا لے لے کے بیان کرتے حضرت فرما نے سڈے بیت دا گھرانہ جڑا پا کے نا دٹیا نو تو چن سورج نہیں ویک سکب توجہ نہیں جی فروائی ہوئے وہ سنیاں جاگ سن نہ ہو مر نہیں جی اندر چاولوں کی پلیٹ نہ ٹپی تو مردہ نہیں یہ جی چا دی پیالی نہ گئی دشمن ہیں تینو موت نہیں آؤں پر کم از کم اپنا منہ بھرو اپنا مسلک مضبوطی مس نال رکھ دے او پاک دمنیاں جی چند سورج ٹپتا سی وہ ریو کے ٹپ ہاں ایسا ہوں یہ دس اہلا حدرت کی گلچ آخلے پیدان ہے یا انہوں نے گل چاہے پیدان سچی بس آپ فرماندوں نے فرمایا جن کا آ چل نہ دے کھام جن کا آ چل نہ دے کھو خراہ سبحان اللہ! سبحان اللہ! قسم کر کیا آلہ نے دی اس کے آلہ گل سے عمل کیا جائے بیچ کی بےزتی دا بیان بند ہو جاوے گا بالکل ہوں کو کیا خیال رکھتی ہوا کر بلا اخت دیا پاک دامن بےزتی مادہ کرا تھی سنو تھے جیسا اور میرے جیسا کو دلہ کی ہو توجو بھی جی فرمائی ہو یار نبی خرانے نو فون والا دلہا نہیں دکھاؤں جیشتے بھی اجازت مختار اج محرم شر ہر پاس بیچتی شروع ہو جائے آپ دو ہے اور اپنے سن لیج افسوس کی گل او خرانے جی سورج چاند ٹپے آئے تھے او لے ہو کے ٹپے جی اللہ نوری فرشتہ آیا تو اجازت دماتا اصل فرماؤں فرمایا بے اجازت جب کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جب کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت سکتے کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بے جی پتا گرج نی ہے بل بول جانے کے فل داری کی, بھول بھول جانے پھول دیاری کی جو فرمائی میاں صاحب فرما فرمایا قدر دا پل پو جانے ساستی مانگ والی رواں پل پل جانے ساستی ماغا والی قدر فلا دو گر چکی جانے مرد کھانوا ادا قدر والے نہیں رہے سان پتہ نہیں وہ کنا آلہ خران آج محبت تارا محبت ہو رہا ہے محبت محبت رکھنے پر بیان کی ہو رہے بیان کی ہو رہے ہے وہ جڑے محبت کرنے ہوں اپنے محبوب یار کچھ ہوش کرو کوئی اکلے نہ کن لو یار کوئی تے زمین والا بیٹھا ہوجو نہیں فرمائی اچھا وہ جنہیں پاک دامن پی پا نظام رب نے ہشر دیا بھی کربلا چ رک سنا ہدیس میرے آکا نامدار نے فرمایا نہ منا نہ دونا دنا دئی نک سور سکم کدو اب سار کم حشر میدان اپنے تہارا دی نا ہوش نہیں جی کسی دے کپڑے ہی نہیں آنے اپنی آپ کی ہوش ہی اتنے دوسرے کی ہوش رہی ہے جیت اپنی ہوش تو نہیں جو فرمائی مولا سونا مولا پاک نبی نے فرمایا مالا سونا منا بھی نکم دو بسار کم اپنے سر جکاؤ اپنی کیوں اس واسطے کہ ہسر کریمین می امر پاک نے پر سرات کا سفر فرما بڑا اور نہیںشرانچ بی پردے کا نظام پولیس رات ہو رہا ہے رب نے کر پلاش رولنا سما دیا توجہ فرمائی ہوئے خدا کی کسم کر کے جن کڑ میرا سیا ہوئے ایسی کوئی گل نہیں وہ شیرا کا خاندان سی شیر خان رلدے نہیں ہو حیدر ہے حیدر کرار ہے در آخ شا <رج stri Liverpool> پاک شیر پتر بھی شیروی واقع بیان کرتے نے اکے حسین پاک جد جان لگے نا تو کر بلاج تو مڑ اپنی سورج کرتے حسین گوڑے نو آخیا تر گوڑے آخیا حسین کیوں نہیں ہوئے وہ آخیا لجپالا تی نہیں منا حسین پاک رکشا بی بی پاک گھوڑے کی لات چ لپی پے اسی ویل خیرت نہیں کیا کری گلا خون سکیا پیٹ کے مول می نو آخ مرے گل کی شیرا دین کی ماد بنائی جانے توجہ نہیں جو فرمائی ہوئے <سلام> خدا اس واقعہ دا کوئی حوالہ کتاب مراسیا مسلیاں کھڑے ہوئے واقع رات بڑا سبر آ کے قوم نو مولوی کی تی تقریر اکی جا حسین تیر لگا سات موہ قوم نے تھاڑ ہاں قوم کسم کر کے آنا یہ بیان کیا جا بیان کیا جا قوم بیان کو آپ پٹان سو پٹھانا پیاسی تقریر بڑا قوم نو آخیا حسین کا پانی بند ہو گیا کچھ نہ ہواشا کیا اتنے ساری قوم کھولی ہاتھ گل کریے سارے راج ہو جائے کمال ہو گئی بے شک سبحان اللہ بی بی کا ہے اے نہیں مل سکتا ہاں اے روایت ملتی ہے کہ جدو امام حسین سرکار میدان والے روانہ ہوئے نا تو ادرو خیمے اچھو بیبیا نے فرمایا حسین جا رہا ہے واپس نہبول کی تیم چانچ نہیں آنی چاہیے یہ سچیاں گلا قوم نو قوم ہائے حسین کیوں آخری فرمائی ہوئے فرمایا حسین تاپس نہ آبل ہاں سام قبول برداشت کر جاگی جان دے نہیں پر نبی دین دیا اسے انج دے سچے یار سن توں سنی فرنے توجہ نہیں ہوئے دس آلہ سرکار نے غلط آخیا یا ٹھیک آخر کہ روایات کرپلا جن کھڑت یہ بیان کرنی رو کہ تماشا ایک سال میں تقریر کی دیکھ جاشن نو تیر لگائی سات موہ دیا سات کوئی نہیں نہونا مڈی ڈیونی آخا جہسن نو تیر لگا چوہا موہ سیا بیٹھا مولوی صاحب یہ پچھلے سال اس سال کوئی نمی کربلا تھری علاقے لگی ہے فرمائی بس یہ زالوا نے قوم لٹن, لٹن دے اور اپنا ٹکر بنا رکھی ہوئی ہے حقیقت نال اینا دا کوئی سروکار نہیں خدا دی قسم کر کے فرمائیے ہوں شا دس آئی دلو قربانی آباد نے فرمایا ایسی جنہوں نے حقیقت دینار حقیقت نہیں پیار کرنا فتوئی مامے کا دالی دل اور ساڑی قوم آخری نہیں اصی سو ہی سناں گیا جا چوکھا روای چوکھا روا جدا حسین ہر بھی جائے جنت سردار بلکہ امام جلان تین سوتی فرما نے فرمایا جدو بھی محرم چڑ دے جدو بھی محرم چڑھا اے یہ سڈے اسلام دی عزت اور عظمت کا ایک ضرور شکار ایسا عظیم اسلام جہ جان حسین جیسے نوجوان دیتی ہے او خاندان جدی جی سفائی اور طہارت دی گواہی رب کا قرآن دا ہے پھر او خاندان جس شہ قربان ہوئے گا آخر او شہ بھی تو بڑی عظیم وجوہیں فرمائی فرمایا اے قوم, قوم امام حسین کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے یہ کتنی پاگل ہے ان کو تو چاہیے تھا کہ جو حسین نے سبق پڑھایا امت مستفاق کو کہ میں نے رویا جی میرے نانے دے دین رویا جی میرے نانے دے توجہ ہے ہن نہ نماز نہ روز ہے نہ غیرت ہے نہ حیا نہ ادب ہے نہ قرآن کوئی شے نہیں غم چڑھیا تھا توجہ نہیں جو فرمائی ہوئے تو لہذا ساڈا اس رسم نال کوئی تعلق نہیں رسم نال کوئی تعلق نہیں دے آسا کی دے کہ جو رب دن فرما وے حق فرما وے کسی غلط نہیں ہو سوک سمدل کیا نا امام حسین سرکار نے یہ سابت کی نانے گیا اور میں اپنی جان کا دے رہا ہوں ایویں دا وقت پھر بنے تو تسا بھی اپنی جان اصا یہ تو سبق نہیں حاصل کر سبق لا بیٹھے ہیں اصا چل پایا بد مدما دیچھے خیران پیچھے تا کر کے سانو اپنے عقیدے دا بھی پتا کوئی لی اپنے مسلک دا بھی پتا کوئی لی خدا دی قسم کر کے آنا اے جناب والی محرم شریف دے در اس علاوہ اس طو علا نار حید حسین توجہ ہے بے لیو اس طو علا ہو رسم دے اندر نے مبتلا ہوئے پ بار بار سوالات ہوں بار بار سوالات کی اکھے جی محرم شریف چند سرمہ پا سکتا ہے یہ سوال نے سنیاں محرم شریف بہت سرمہ پا سک محرم شریف چ بندہ بھاری فیل ستا جھاڑو مار سک محرم شریف بندہ نواں کپڑا پا سک لا سکتا ہے نکاح کر سکتا بیوی دے قریب جا سکے سوال نے کیوں؟ کیوں کہ اے اقبال جو نا کہ آ نہ رہ گیا نہ رہ گیا پر بچے اقبال فرما دے رگو میں وہ لہو باقی نہیں رگو میں سب باقی ہے تو باقی ریا گئی اور اتھا اتھا نہ رہ چلیں پھر بھائی اور جناب والی یہ سرما نہ پاونا تیل نہ لا بنا کپڑے نہ پاؤنا نکاح نہ کرنا اپنی بیوی رہنا جابے والی نو کپڑا نہ پہنچا نوتی نہ پاؤنا اور ایسا چیز چیزوں دا حقیقت آئی کتوں خارجیا تے آئی نی بدریہ آئے تیگ بدل ایک دے گا یہ سارا کوجی اپنے کو پوچھا کی لینو امب لینا مولوی صاحب سچا نیا تھا چاول کھانا جو نہیں جو فرمائی okay. <laughs> بولیا یہ چاول جا تے بلکہ تے بنے رہ گئے قومنی اپن محرم چڑنا کالے کپڑے تو فرمائی خیر جی آخ جی محرم چڑھ کہ محرم اس کالے کپڑے پاونے آل حضرت فرما نے ترائے رنگ سننی محرم چرائے رنگ سننی محرم لال رنگ سیاہ رنگ گہرا سبز رنگ لال تا نہ پاو اہل پیر دشمنان کی نشانی ہے سبحان اللہ گہرا سبز تا نہ پاو تازی ادارا نشانی ہے سیاہ نہ پاو خارجیا نشانی ہے کیا بات سہار اللہ باقی یارہ مہینہ چ رنگ استعمال کر سکتا پر مجھ نہیں جو فرمائی ہوئی بندہ نماز پڑھے نا نماز تو نماز مشابت آ جاوے تو نماز قابل قبول نہیں ریتی جی عقیدے چڈو مشابت آ جائے باقی پھر کت قبول ہونا توجہ آدھی قسم کر کے آنا کوئی نہم کسی پیا کرنا ہو نہ نہیں میں اپنے سمجھا رہے کہ اپنے اپنے کمز کم بندے بن جان اپنے واپس آ جا پاس نہ جا رہے کہ الحمدللہ مولا سوڑے نے سال جا منہ دے اڑ مبارک ایسے لوڑ محتاجی کوئی نہیں <تصفح> اے اپنی مثال آپ یہ اپنی مثال آپ کسی پر سنی تن گئے نا چکڑے نیری چکڑے چاول والے جہاں اجن گلاگ پوے یہ آندن ٹھیک ہے سال بھی لے چل بہجر جیسے بھی ہوگے جیڑا بھی بے. اے جا بھی یہ پگ پے سکھڑا نہ بن سکڑا نہیں موہم چی لگتا یہ کھیچ لیا پر جی کھیچ لیا بھی چاول کتائیے تو جرنی ہے فرمائی ).ھا پیٹ دی لالا دو لا مذہب اور مسلح بدل سوچا جی جو جو فرمائی اور پھر خصوصاً خصوصاً لوگوں کے نال بیٹھنا اٹھنا میل جول جو صحابہ صحابہ دشمن نے صحاب نبی صاحب برداشت کر لینا بلا کی دی دی خیرت مک گئی اگر نبی صاحب کوئی بھوکے تو مومن برداشت کر جاوے یہ نہیں ہو توجہ تو جو نہیں جو فرمائی ہوئے ساڈا کی حضرت امام حضرت کلانی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے حدیث پاک بیان فرمائیے فرمایا میرے آقا امامدار نے فرمایا فرمایا میری اہل بیت اہل بی کم سل سفی ن میری اہل بیت حضرت نو علیہ السلام بیڑے دی مشا بیڑے دی طرح تم میرا ہر ہے بھی ستارا بھی چلو گے ہدایت آؤ گے آؤ فرما نے امام جسکلا نہیں فرما نے فرمائیے مولت آلے سورت جماعت نے امامت آ فرمایا گے کشتی نبی دے دے ستارے فرمایا میرے پا نے فرمایا فمر راہ کے با فمر راہبا نجا ومن تخلف حالاک میرے آکا ایلاندار نے فرمایا میری اہل بیت جی کمرسل سوار ہو گیا جہا سوار, سوار, سوار ہو گیا جاتا منتقل منہ پھیریا ہلاک ہو گیا کی مطلب کہ میرے اہل بیت نال جن محبت رکھی او جاتی او اور جس نے میرے آہل بیت بہت رکھا اتباہ برباد ہو گئی اور حدیث اور آہل بید مومن مومن دل چکی جس دل چکھی ہو جب خدا کی کسم کر کے آنا اج یار او اپنے عقائد اور اپنے جناب والی موقف مسلک نہیں پتا رہ گیا کہ یار کی کرنا کی نہیں کرنا تو دوستو ایسی شہس پاک دے اندر کوئی بھی بد ہو کوئی بھی ہو ہوگا مشابت بچو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اگر وہ مر جان اگر وہ مر جان دی عادت رونا چاہیے اگر وہ بیمار ہو جاندی بیمار پورسی بنا جاؤت موہم فلاں اگر وہ سلام نہ کرا سوا کلو نہ فلاں اور جر جان تو جناز فرمان ہے حبیب خدا دا کیوں؟ نقصان ہے نقصان ہے کہ بندہ بت رہن دی وجہ نال او در رنگ دنگی آجا رنگ. اپنا ایمان دے بھٹو سیاح نیلے نال کالا بنو نا تو رنگ نہ وٹے سی خسرت وٹے سی او دا کی مطلب ہے مطلب ہے سوبت رنگ چل رہا ہے رنگ چل, چل میں مثال دینا اور میں کئی دفعہ اس مثال کا تجربہ کیا ازمایا بھی ہے بھائی عام سواری والی گی یا کوئی بھی گیمی کی کیتی جاتی ہے کہ جیڑا بندہ ڈرائیور بیٹھا ہوا نا وہ سو نے کیوں گیا گی ڈرائیور نے چلا سٹی ہاتھ چلچ بریک وہ ریسے پیچے ری سارا کچھ ادے کنٹرول شیر تو, تو, تو سمجھ آئیے کہ یہ بٹھے آدھے نال بٹھے ہوں نال, نال آ نا. رنگ ڈرائیور صاحب تھی چڑھ جائے چڑ جری سوبت کا اثر ہو جائے جے کسے بد مذہب کے نار او دا بے گا کیا وہ رنگ تر چلے گا توجہ نہیں شادی فرما شہ شادی فرما نے فرمایا پورے یار دی سو بت بچ کیوں اس واسطے برا یار جا پورا یار, جلائی پورا یار اے پورے سپ لال بھی پھیڑائی کیوں پورا سپ تیری جان لے گا پورا یار تیری جان بھی تیرا ایمان شاہ رکھے شاہ فرماؤں میں دور شوہ اب اختلاع تھے یار بد دور شو اب اختلاع یار بد شارے بد بد تر پوت ادم بد مارے بد تنہا نبی یار جان او تیری جان دماندار بھی دشمن ہوئے گا اور جان دے دشمن ہوگا تو مجھے فرمائیے اور خصوصا خصوصا آخلے پہ صحابہ دشمنا خاٹنا امام جلال الدین، سیوٹی سرکار اپنی کتاب سبور ہے ایک بندہ مرن لگا دوستوں نے کلمے کی تلقین کی صاف انکار کر دے آخیا میں نہیں پڑھتا بئیمان ہو کے مر گیا چند دنوں بعد کسی دوست خواب نے بچ ملیا ہے، پوچھا بھائی یار نال تیرا کی جی وجہ نہیں یار سی دنیا اندر میں سان صحابہ دشمن انجام دیکھ ل جی صحابی دشمن نصیب نہیں پیا ہوں خود صحابہ دی دشمنی بندے رہ جائے گی ہوئے وگرنا وگرنا اور تت آخ اصا کوئی بیت اہل بیت دی فضیلت یا اہل بیت دے ذکر دے ملک الحمدللہ للہ الحمدللہ یہ مولا تعالی نے اس سچے مسلک شاید آ فرمائی صحابہ دے گلام نے آہل بیت گلام جو فرمائی ہوئے تے حق بھی یہ بنتا ہے حق بھی یہ بنتا ہے کہ آہل بیت دی محبت اور صحابہ دی محبت ہی دراصل ایمان ہے حسینک لے گئے دعا فرما رہے مولا یہ میرا حسین ہے میں یہ محبت کرنا تم ہی یہ محبت جبت کرے تو دنال محبت کروا اور جا بوتھ رکھے تو بوتھ رکھنی جی فرمائی امام ہسن سرکار بار سنا مجھے باقی پہ امام ہسن سرکار دسکرا ہوں نہیں کسی پاس میں وڈے برا نے رتم نے شانچ بھی حسین دا تذکرہ، حسن دا تذکرہ کیوں نہیں اس واسطے کہ میرے آقا اے نامدار سرکار ممبر شریف سے تشریف لیا ممبر شریف سے تشریف لے آئے، تے آپ دی بغل مبارک دے بیچے امام حسن سرکار سن میرے آقا نے فرمایا یہ میرا وہ پترسن میرا وہ پتر جہاں دو مسلمان گروہاں کرا ہودیش پا کے بخاری دی توجہ نہیں ہو کر بھائی اے اصل رولا حسین کا تذکر عام ہے اصل کا کیوں نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا یہ مشابہات مشابات, مشابات ہی جیڑی یہ جان چھڑا حق اور باطل کی مشابات نہ ہوئے حق وقرا ہودار دی بار کا جنازہ آیا سونے نبی نے جنازہ پڑھان تر انکار ترمزی شریف کی ادیس بار کی رسول اللہ پوچھا گیا سونے اگر تو نامدار نے فرمایا انہو شبغد عثمان اللہ کہ اے میرے عثمان لائے رکھنا سی اور اسمانے اللہ دا دشمن تا میں جنادہ نہیں فرا سکتا یہ مطلب ہے نہ صاحب تغیر چار ہے نہ آپت بغیر چار ہے نہ صحابہ دی دشمنی نہ آپ ان دونوں کی دشمنی نہ ہوا کی محبت بھی ہو سنگی کا فرمائی اے باقی جنیا اے پٹیاں سیدیاں رسما نے سوال کرتے محرم شریف شادی کر سکتا شادیا ہر ہر سا ہر مہینے چرام محرم نہ ہونا ہوا کرنے کھسرے نچن ٹپ بغیر سارے اب جائد نہیں ہے جیڑا ہے سولت مطابق لکھا وہ محرم شریف جی کوئی قباہت نہیں کر سکے وہ سنت مستفا ہے اور سنت مستفا نال محرم کی بےدبی نہیں ہوں بے شکی جی فرمائی ساری چیڑا رسم نے یہ پرلے کوئی انہوں نے کڈو اپنے اپنے کے اپنا عقیدہ صاف شفاف کر لو تاکہ مرن تو بعد تیر کو لینا پوچھا جائے تو کہڑا عقیدہ رکھتا سا جو نہیں فرمائی تا میرا پیر باہ فرما اللہ میرا پیر باہو فرما فرمائیے جیو کی املی جے رہ damn money سانب آؤں بہت رضوان اللہ تعالی مجوائن کی سچی پکی محبت نصیب فرما و آخر فرماوے